الإقلاميين جالد الكتاب العريض أكيد مجل المتقين الذين يؤمنون بالرجب ويطيمون الصلاة ومما رجعناه من المؤمن والذين يؤمنون بما أذل إليك وما أذل من طبك وبالآخرة يؤمنون مولانا رک علی خدام مرتبین مولائی کا حکم مت ہو سب قد عظیم رفیق رحمی تدری و یكتب لي تری و یكتب کتبہ تارک طاق طامیں یا رب العالمین ہمارے یہاں اج عمل کی بات کہ اللہ نے انسان کو اس کی مقصد کے لیے قیدہ کیا ہے جس طرح ہم کسی ملازم کو کسی مقصد کے لیے ملازم پہ رکھتے ہیں ملازم رکھتے ہیں اور جب کو ملازم وہ تعاملہ کرے اب غلام کا مجھلی نہیں کہہ رہا قرآن نے تو غلام کی بات نے غلام کی, کی غلام کی بات کی کیونکہ اس وقت غلامی کہہ موجود تھا غلام موجود تھے لوگوں سے کام لیتے تھے غلامی کی بات کی اللہ نے ہم خود بھی ملازم ہیں اور ملازم رکھتے ہوئے بھی ہیں رکھتے بھی ہیں تو اگر وہ ملازم وہ کام نہ کرے جس کے لیے اسے رکھا گیا ہے تو کیا ہم صرف یہ دیکھ کر اس کا رنگ چٹا گورا رکھنے کا رہنا کریں یا ساڑھے سات فوٹے رہنے تھے بھائی کو پانچ فٹ والا سب جائے ہمیں کام ہمارا کرنے والا تمہ نہیں دے اللہ نے اس کو ذرا غلامی کے ساتھ تعبیر کیا ہے بلاہ ماشاء اللہ راہ نے آحما اب کم ہو گا یا خدا شاہین اللہ تمہیں دو آدمیوں کو مثال دیتا ہے جو غلاموں سے مثال دیتا ہے احمد اب کم ایک جو ہے وہ گنگا ہے بات کو کمیکیٹ نہیں کر سکتا سمجھا نہیں سکتا بیان نہیں کر سکتا لا لفظ کرو آلاشی کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا کوئی سم نہیں اس کے پاس ماں یو وجی ہو لایا سے بے خیر جہاں بھی جس طرف بھی اس کو بھیجا جائے پلٹ کے آئے تو خیر کی خبر نہ آئے ان کا لسی لینے بھیجو تو پتہ چلے لسی ختم ہوگی گئی آگ لینے بھیجے تو پتہ چلے کسی گھر میں آگ ہی نہیں کسی اور کام کے لیے بھیجے تو پلٹ کے کام آگے تو دور سے لکھا پڑا جائے گا چہرے پر کے وہاں سے بھی میں جواب ہوگا اب اللہ یہ بات کہتا کہ ایسا غلام وقت مولا وہ تو وبارے جا رہا اپنے مولا پر نے آقا پر بول اس کی روٹی بھی اس پر بول فائدہ تو فائدہ رہا وہ تو چل کھا رہا ہے اب ایسا ملازم کوئی رکھتا ہے ایسا غلام کوئی رکھتا ہے فوراً وہ بیچنے کی تبادلے کی مارچا مارنے کی کوشش کرے گا وہی کوئی مجھے کالا دے دے یا چٹا مجھ سے لے کوئی مجھے دے دے یہ لمبے کد والا لے لے مجھے تو خام خواہ میں پالنا وہ تم میرا देख نہیں کرو گے تو میں تمہارے چہرے دیکھ دیکھ کے پالتا رہوں گا لائن ویکم بلو وم اللہ تمہارے پوچھ سے تمہارا مال نہیں دیکھتا وہ تو خود اسی کی تکلیق ہے اپنا لکھا مضمون کوئی کب تک پڑھتا ہے بھائی اور اپنی بنائی تصویر کو کب تک دیکھتا ہے تم اسی کی منائی ہوئی تصویر ہو تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں کم وہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا بلکہ وہ دیکھتا ہے کام کیا کرتے بھائی پروکم آمال وہ تمہارے دل اور تمہارے آمال دیکھتا ہے جس مقصد کے لیے اس نے تمہیں بھیجا ہے وہ کام ہی تم کرتے ہوئے نہیں. اب وہ کیا کام ہے وہ مقصد کیا ہے وہ سارے کا سارا میم سے لے کر بلکہ الحمد سے لے کر ورنہ تک سارا روحی اللہ نے بیان کیا فرمایا خدل متاثین گائیڈ بک گائیڈنس کتاب کو پہلے گائڈ بک جو پرہیزگاروں کو ان کے مقصد تک لے جائے ملاح کا مل مفت لکھوں تک یہ کتاب لے جائے آپ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ جانے کے لیے آپ کو فلاں پلاں فلاں رستوں سے گزرنا پڑے گا کوئی ٹورسٹ جاتا ہے باہر سے دبئی جانا چاہتا ہے وہ پہلے کوئی گائیڈ بک کو خریدتا ہے دبئی کے اچھی اچھی سینریز کون سی ہیں میں نے کون کون سی جگہ دیکھنی ہے کس روٹ پر ہے وہ دبئی اور بجا کا فاصلہ کتنا ہے اور اس کے مطابق وہ دیکھتا ہے کہ تمہیں مکتا سے بھی گزرنا پڑے گا پھر رستے میں سفے والا پل ہے اس کو چھوڑ دو پھر آ ایک پل آئے گا نار والا وہاں سے تم پل پر چڑھ کے لفٹ کر جاؤ یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے آپ بتائیے یہ اونچی اونچی وہ گھر بیٹھ کے پڑھتا رہے تو دبئی پہنچ جائے گا وہ گائیڈ کو لے کے انٹر کانٹینٹل میں بیٹھ جائے اپنے کمرے میں اور فرق رہے کہ تم دبو دابی سے نکلو پھر مکہ کراس کرو پھر سبز والا پل چوڑو منار والے پل پر چڑھ جاؤ کیا سمجھتے ہیں آپ کو والی وہ بلڈنگ کراس کر کے دبئی میں گھس جائے گا ٹریڈ سینٹر کے پاس رہے گا تو انٹرکان کے کمرے میں ہی نا صرف پڑھ لینے سے چلا جائے گا یا اسے اس کتاب کے ساتھ چلنا بڑے گا دیکھتا رہے ہمارا یہ کہ ہم کتاب یہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے وہ تو بار نے کہا نا کہ نماز اور روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے تو اس کے ساتھ نہیں چلتے لہٰذا منتر کر بھی نہیں پہنچتا اس کتاب نے کتنے کتنے بگڑے لوگوں کو سدھار دیا امام بنا دیا زمانے کے تم کیوں نہیں سدھرے اس لیے کہ تم اس کے ساتھ چلتے ہی نہیں ہو یہ تمہیں دائن ہوتی ہے تم بائن ہو جاتے ہو یہاں کی جگہ بیٹھ کے ہلتے رہتے ہو ہم اس کتاب کے ساتھ نہیں چلتے اور اس کی ایک وجہ ہے نفسیاتی بیماری ہے مسلمانوں کاخر کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے مسلمان سیکھ کیوں نہیں ہوتا اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کا لٹریچر کوئی پڑھے جماعت کا کوئی لٹریچر پڑھے اتنا متاثر ہوتا ہے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ جب آپ میں آ جائیں آپ نے کتنا کام کیا کیسے کیسے پریشان لوگ پیار کیے ہیں اس کے اندر کیسی کیسی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کس بنیاد پر اس کی بیسٹ رکھی گئی تھی ان لوگوں نے کس طرح کلمہ پڑا سردارو پکار ہو رہے تھے کہ اللہ پہلا ہمارے باپ کا دیا ہوا تھا آج ہم پڑھ رہے ہیں سوچ سمجھ کر اور ہم فیس کریں گے اس کی ذمہ داروں کو کیونکہ سوئم مسلمانوں کا لذم کے مشکلات سے لائے جا رہا ہم ان مشکلات کو فیس کریں گے فورن آدمی جماعت میں آ جاتا ہے لیکن جماعت میں آ کر وہی آدمی بالکل ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اب یہ لٹریچر میرے لیے نہیں ہے یہ تو باہر والوں کے لیے یہ درس میں آئے تربیت گاؤں ہیں باہر والے لوگ آئے جن کو پسانا مطلوبہ ان کو پسے ہوئے ہیں یہ گائے تو کسی اور کے لیے ہم کیوں آئے ہم کیوں درس میں آئے ہم کیوں نہ جائیں تو پہلے سے ہی جماعت میں ہیں درس میں بھی بیٹھتے تو کان بند ہوتے یہ تو اصل میں جو دو چار گانے نئے آ ہیں یہ تو ان کے لیے ہے وہ سنیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے ہم نے نظام کو برپا کرنا ہے ہم نے تو پہلے یہ سنا ہوا ہے یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کاخر کتاب پڑھتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آل اڈی مسلمان ہیں ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر چلنے کی کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھ دیا جنت کی ماسٹر کی ہماری جیب میں آ گئی آٹھ کے آٹھ دروازے جس میں جس جائیں گے گھس جائیں گے جنرل میں کون روکنے والا یہ تو کافر اسے سوچ سمجھ کر پڑے تاکہ کرنا پڑنا نصیب ہو ان کو کہ ہمارا جو کام ہے اسی کی وجہ ہے کہ ہم بدلتے نہیں رمضان کا رمضان آتا ہے ہم اس مسجد کو چنتے ہیں اس مسجد کو پرائرٹی دیتے ہیں جہاں اپنے قرآن ہو رہا ہوگا اور وہ قرآن ہماری زندگی میں کوئی نہیں آتا مطمین ہو جاتے ہیں ہم وہاں الحمد سے گستے ہیں اور سے نکل جاتے ہیں اور آخری دن کے متروں میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں لیکن دین کا کوئی نشان ہمارے اوپر باقی نہیں رہتا جو حضون قرآنہ کے اس طرح نکل جاتے ہیں دین میں سے جیسے تی شکار میں سے نکل جاتا ہے گائر کر دیتا اس کو لیکن اپنے نے کوئی نشان نہیں رہنے دیتا تیر جب نکلتا ہے شکار میں تو صاف ستھرا ہوتا ہے ہم قرآن میں جاتے ہیں نکل آتے ہیں کوئی حصہ لے کر نہیں آتے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بھی لیتے رہتے تو ہماری زندگی میں اتنے رمضان آئے ہیں کہ 50% پرسینٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ گائڈ بک جیسے طبی کتابیں ہوتی ہیں اگر فلاں بیماری ہو گئی ہے ڈاکٹر بھی تو کتابیں کم کے ڈاکٹر بن یہ یہ اس کی نشانیاں ہیں اس کا علاج یہ ہے اب آدمی وہ نشانیاں پڑھ لے صرف اس کا علاج بھی پڑھ لے اگر پس بن رہی ہے تو ویلس اب سے دیں اور فلاں انجیکشن دیں اور جنٹا سینگ دیں اور پلا دیں بس اتنا اونچا اونچا پڑھ لینے سے صبح شام مریض کی پس بندی رک جائے گی ہمارے اندر جو نفاس کی پس بن رہی ہے بدعملی بد عملی پیدا ہو گئی ہے ہمارے اندر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ہم بیٹھ گئے وہ صرف اس وجہ سے چلی جائے گی کہ صبح شام ہم باندھ رکھیں گے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو جب ہم ایسا کریں نہ یا پیراڈول کا پورا پتا یا پیراڈور کی پوری وہ ڈبی گلے میں لٹکا لینے سے سر درد ہو جائے گا وہ یا پین کلر کوئی بھی آپ گلے میں لٹکا لیں پین آپ کو آرام آپ جنڈا جان در رکھ یہ تو اندر جائے گا یا اندر جانے کو وہی لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کی دی گئی ساری ہدایات پرار ان میں ہمیں نہ تو ہمارے پاس کوئی قانونی جواز ہے نہ شرحی جواز ہے نہ کوئی منطقی جواز ہے کہ اس میں سے ہم کچھ چیزوں کو ڈراپ کریں ہم اس کے مزاج نہیں جب اللہ یہ کہتا کہ میری رضا تک پہنچنے کے لیے تمہیں یہ یہ, یہ یہ چیزیں کرنی پڑیں نہ کرو گے تو ننانوے کر لینے کے بعد بھی وہ سمے اگر باقی ہے تو وہ دردناک آزاد تمہارا منتظر ہو. وہ جو فرمایا الاد الم ادا کی جا رہا تم جی کو میں نے آزادی تو مینو نہ بلّائیں جی سے میل اللہ بالکم سکم اس میں کہیں نماز روزے کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ تم کرتے بھی ہو وہ تو پہلی چیز ہے اللہ جینا پہ منہ نچہ جاتا جاتا یہ تو ابتدائی شرائط ہیں ملازمت کے جب آپ جاتے ہیں تو کچھ ہوتی ہیں وہ شرائط جو آپ کے لیے داخل ہوتے ہی لازمی آپ کی ڈیوٹی ایک الگ چیز یونیفارم بیازی کے صرف یونیفارم پہن کے لگ مہینے کے بعد کیوں میں نے آپ کی ایک شرط پوری کے یونیفارم پہن لی وہ یونیفارم الگ ہے آپ کے شوز ان کا ڈیزائن ان کا اسٹائل الگ ہے ڈیوٹی پر آنے جانے کا وقت ایک الگ شرط ہے آپ کو ٹکٹ ملے گا سال بعد نہیں ملے گا یہ الگ شرط ہے آپ کو اکاموڈیشن ملے گی نہیں ملے گی یہ الگ شرط ہے یہ شروع ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی اگر یہ ساری سائن بھی ہو جائے آپ ڈیوٹی نہ کریں تنخواہ نہیں ملے گی بلکہ یہ بھی چھن جائیں تم وہ بھی کرتے ایمان کے بعد تو نماز روزے تو سال بار آگے پتا نہیں رکھے آدمی نہ رکھے اگر کوئی آ کے کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو ایٹ دو گھنٹے کے بعد سرکار نماز آ رہی ہے پتہ چل گا مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئی نہ ہو بہن مس من کرا کہا بتا جب بھی سات بات گا پھر بنائی آپ کے پاس پیسے بھی ہو گئے یا نہیں ہوں گے سب سے پہلی چیز جس پر آدمی چیک ہوتا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں وہ نماز ہی تو ہے اذان ہوئی ہے یہ سب بات کھیل رہے ہیں وہ فلم دیکھ رہے ہیں نماز کا وقت بھی نکل گیا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا کوئی آقا ہے اور اس نے انہیں بلایا تھا اور یہ گئے تھے کیا یہ وہ لگار لوگ اور بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں پکوڑے نہیں ہیں یہ اپنے آقا کے چار آدمی بیٹھے ہوئے اندر سے کوئی صاحب کہتے بیٹا میری بات سننا اگر تو ان چار میں سے کوئی اٹھ گیا ایک تو پتا چلے گا کہ یہ ایک اس آدمی کا بیٹا تھا جس نے آواز دیئے ادھر وہ چاروں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے آواز آ رہی ہے بیٹا ذرا ادھر آنا بیٹا ذرا ادھر آنا سے کوئی نہیں ہوتا تو آدمی کہے گا بےچارے کو پتا نہیں کہ ان میں کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں آدمی کوئی دوسرا نیا اجنبی یہ سمجھے گا کہ یہ چاروں جو ہیں یہ کوئی اجنبی میری طرح لوگ ہیں اس کا بیٹا ہوگا یہاں لیکن کہیں آپ کے پیچھے گیا ہوگا باتھ روم ہوگا باہر گیا ہوگا اس بیچارے کو پتا نہیں ہو سکتا وہ کہ کیا بھی دیکھے کہ بابا یہاں تیرا کوئی بیٹا نہیں کیوں یہ منتقی بات اگر کوئی بیٹا ہوتا تو بابا کی آواز سن کے جاتا نا کہنے والا کہہ رہا ہلاح آل صلاحی الگ صلاحی الگ صلاح،, آل صلاح،, آل صلاح،, آل صلاح کوئی, آل کوئی نہیں اٹھا تو ثابت نہیں ہوا کہ یہاں کا کو کوئی غلام نہیں رہتا یہاں سے بیٹھے ہوئے آپ کا ہی ہے یا کسی اور کے غلام ہے تیرا یہاں کوئی غلام نہیں یہ تو چلا ہی سکتے ہیں ان کی بغیر تو ایمان ہی نہیں ہو رہتا کے بعد آخر تک جو بھی چیز ہے اس میں سے کوئی ہم ڈراپ نہیں کر سکتے کہ میں تو جی اتنا کر سکتا ہوں اتنا کروں گا یہ پہلے طے ہوگا جب ایگریمنٹ ہوگا جب کنٹریکٹ ہوگا اسی وقت طے ہوگا کہ اس کو روپ اس چل میں کافا اسلام کی ساری ذمہ داریاں ساری گاڑی اٹھانی پڑے گی ایک آدمی سے یہ طے ہو کہ سرکار آپ نے یہ میرا ایک سامان ہے یہ تھری پیسز ہیں ایک بیگ ہے یہ دو بکسے ہیں یا کوئی اور چیز ہے آپ نے یہ پلا جگہ پہنچانے ہیں کتنے پیسے لیں گے وہ دیکھتا ہے ان کو اور کہتا ہے جی میں آپ سے تیس روپے دوں گا پچاس لوں گا ڈیڑھ سو لوں گا دو سو لوں گا بات کیا ہو جاتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب وہ چلتا اٹھا, تو دیتا ہے کہتا سرکار یہ آپ یہ نہیں کہیں کہ تم بخش یہ دو لے جاؤ تیسرا میں کسی اور سے اٹھوا کر لاؤں گا نہیں وہ تو ابھی رکھو اب میں اس سے بات کروں گا جو تینوں سکتا ہے ہیں ایک ہی ترجیح یا تینوں اٹھاؤ یا تینوں چھوڑ دو کرنا کر لیے ذمہ داروں کی بات آئی ہے تو ان میں سے کچھ چن لیتے یہ میں کر لیتا ہوں ابتوں میں رونا کے اس کتاب کو تک کو رونا اس کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے اس میں ہم مجاز نہیں ہیں. کہ فلاح چیز تو میں کروں گا فلاح والا چیزوں تو بہت سی دینی جماعتیں وہ کریں نا ہم نے ٹھیکہ کھایا یہ بہت سے لوگوں کے الفاظ ہیں اس قسم کے دیکھیے جی ہم تو یہ کریں گے اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے کہ یہ کہ یہ جو چندے کٹھے کر رہے ہیں جہاز کے لیے وہ جہاز کریں وہ ضروری ہے کہ ہم ہی جہاد بھی کریں ہم یہ تو جہاد کر رہے ہیں استطاعت نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن تم اسے ڈراپ نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے نہیں کرنا سارے کا سارا لے کر چلو پراکھے نہیں تو سوپھی روٹی تو مہیا کرو گے نام اور نبے سے انکار نہیں کر سکتے نکال کے بعد بریانی نہیں کھلا سکتے تو سوکھی روٹی کھلانی پڑے گی جو کچھ ہے جو کر سکتے وہ دن سے تم انکار نہیں کر سکتے جو جڑا ہے تمہارا لا کے ساتھ اس میں کام نہیں ہوتا اس میں تمہاری جان چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں وہ گئی نہیں وہ تمہیں ملی زندگی جو تمہاری گئی ہے مومن کے لیے موت کوئی چیز نہیں موت اس طرح انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے دائی کسی کے ساتھ جو اسے لے آتی ہے دنیا میں دائی اسرائیل کا کام کرتی ہے پیٹ میں اس کی موت واقع ہوتی ہے دنیا میں اس کی زندگی آتی ہے پیٹ کا مرتا ہے وہاں سے آ جاتا ہے اگر وہاں کو آبادی ہوتی تو ان کے لیے وہ مر گیا تھا غائب ہو گیا تھا نا دنوں سے تو اس کی اسرائیل دائی ہوتی یہ اسرائیل دائی کا کام کرتا ہے ہمیں اس ایک محلے سے دوسرے محلے میں لے جاتا ہے وہ جو کہتا ہے ساغت صدی کی موت کیا چیز ہے ساغت زندگی ہی کی کوئی کڑی ہوگی اس زندگی اور اس زندگی کو جو چیز جوڑتی ہے وہ کیا موت موت تو زندگی کی کڑی تو بادشاہ اس کام سے انکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ جس نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس نے بڑی ٹھوک کے بات کی چپا کے بات نہیں کی کہ اس نے بعد میں ایکسٹرا ذمہ داریاں تم پر ڈال دی ہیں جائنسی سے مسلمان تمہیں جو کچھ کرنا ہے اس کی رضا تک پہنچنے کے لیے اور اس کے انعامات وہ جو آخر کی جانتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں کن راہوں سے گزرنا ہوگا نہ بلو نہ کمبے شاہی منل خاؤ سے منل اخوار ہے یہ چیزیں لائن بتا دی نا تمہاری جانے بھی جائیں گی مال بھی جائیں گے پنوں کا بھی نقصان ہوگا مصیبتیں بھی آئیں گی والا کسبہ ہونا زینا ہوں تو کتاب اب ان کا پہ گل کفار اور تم اپنے سے پہنوں کو جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی ہے اور کفار سے بڑی تنزیاں گفتگو سنو گے بڑے تانے سنو گے لا پی ام والے کمار سے کم تمہیں بلا میں ڈالا جائے گا جا سمایا جائے گا جا جانے لے کر بھی اور بال لے کر بھی والا کسما ہونا کتاب ول مشرقینا ادن بہت سی اصلت سنو گے تانے کشنی اور دیگر باتیں تمہیں یہ کی سننی ہوں اور تمہیں فزیکل جو پرسیکیوشن ہے وہ بھی دیا جائے گا مارا جائے گا گردنیں اتاری جائیں گی امحصیب منتر کو الجنہ قریب تو ہم لکھ دیتے پہ اس سے پہلے جو آج کا حصہ ہے اس مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہوتے تو جس نے تمہارے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے اس نے پہلی بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری جان چلی جائے گی سر میں دیکھو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ شہادت گئے ارفت میں قدم رکھنا ہے ہاں لوگ آسان سمجھتے مسلمانوں کو نقا ہستا ہم وم لاہم پہلا سودا ہی جان اور محل کا ہوا ہے بے بےحنا لاہم لجنہ یقاتلون فی سبیل افیس عبیل اللہ فائپ تو لونا اور یوک کا قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں آدھ پیدا نہیں کیا ہے کہ زمین پر رزق وافر ہو گیا تھا تو اس نے ہمیں بھیج دیا ہے کہ جاؤ وہ رزق ختم کر کے سما کے آؤ چار روٹیاں صبح کھاؤ چار دوپہر کو کھاؤ چار شام کو کھاؤ رزق پورا کرو ختم کرو واپس آ جاؤ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ذریعے سے رب کو جانا جائے رب کو پہچانا جائے لا فرمایا نقل و فلکنا فلولہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم ہماری تصدیق کیوں نہیں نے مثال دی تھی کہ یہاں ایک ادارہ ہے یہاں ایک سرکانہ ہے جو آپ کے پاکستان کے کاغذات کو ویریفائی کرتا ہے آپ کے پاسپورٹ بناتا ہے آپ کے سرٹیفکیٹ ہو میرج سرٹیفکیٹ ہو وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہو اسکول کا سرٹیفکیٹ ہو اس کو ویریفائی کرتا ہے آپ کے ملک کی نمائندگی کرتا ہے یہ گا سفارت so خانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک بھی ہے خانہ ہے تو اس کا مطلب ہے ملک بھی ہے سہسانہ تصدیق رہا ہے آپ کے ملک کے وجود میں نے تمہیں پیدا کیا تھا تمہارا وجود میرا تعارف بن جائے میرا رب ہے کیوں ہے اس لیے کہ میں ہوں مجھے دے تو میرے اندر اس کی صفات کا کچھ پرتاؤ تھے منفاق تو کیے میں گوشتی اپنے کے ساتھ میں سے اپنی روح میں سے کچھ وہ لمیٹڈ وہ عطائی وہ فانی ہمیں بھی عطا کی اب میرا رب عادل دنیا کو کیسے پتا چلے گا جب اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق ایک نظام عدل و قسط قائم ہوگا وہاں عدل ہوگا تو پتا چلے گا کہ جس نے یہ نظام بنایا ہے وہ عادل ہے وہ مساوات کا قائل ہے مساوات چاہتا ہے جہاں ایک پرتے کی لمبائی کے لیے عمرے فاروق تک گریبان پکڑا جا سکے تو یہ بتاتا ہے کہ یہاں چیک اینڈ ہے تو رب کی سب عدل کا تعارف کہاں میں نے ہی دنیا کو بتانا ہے کہ میرا رب عادل ہے اس لیے عادل ہے کہ اس نے یہ عدل کا نظام بنایا ہے ان تو قندر مقصد میں تو چکو خزانہ کا فتلک کو کل کر میں نے پھر ایک تکلیف کی تاکہ میں اس کے ذریعے سے پہچانا جاؤں لوگ اسے دیکھیں تو میں یاد آ جاؤں ہم وہ رب کا کارف ہیں ہم خود ہی رب تک نہیں پہنچتے میرے اپنے اندر اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں اپنے اندر جم اپنے آپ کو دیکھو مجھ تک پہنچ جاؤ فرمایا ہو والا آخر واہر باخر اللہ کے حبیب اس کی تفصیل فرمایا کرتے تھے اللہ عما انلا قبلا کا شعیل اے اللہ تو وہ پہلا ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں وَأَنتَ الْآخَرُ فَلَا وہ انتر آخر و فلا باغا کا شاہی تہوی ہے جس کے بعد کوئی نہیں وہ انتر ظاہر ولا فوگا کا تو اتنا ظاہر ہے اتنا نمایاں ہے اتنا نمایاں ہے جتنی تیری نشان میں ہے اللہ جتنی کسی اور تک پہنچنے کی کوئی نہیں ایک جگہ فرمایا اللہ تو اتنا ظاہر ہے کہ تیرے اس ظاہر نے لوگوں کی آنکھیں سورج سورج اپنے وجود کی روشنی کے پیچھے چپ گیا آپ دیکھیں اس کو تو آپ کی آنکھیں چند آ جاتی وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے لیکن اس کی روشنی اتنی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہو اس لات تو اتنا ظاہر ہے سامنے آپ تجھے زیادہ برکت سامنے کو دی میں تمہارے اپنے اندر ہوں میں تو ان سے تم میری نشانیاں دیکھنے کے لیے مجھے ڈرنے کے لیے کہیں دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بال بچے کے اندر رہ سکتے تو مجھے دیکھ سکتے ہو تمہارے اپنے اندر ہو میری نشانیاں تمہارے اپنے اندر ہے اپنے آپ کو دیکھے اپنی پیدائش کو دیکھو کس طرح پیدا ہوا ہے کہاں سے پیدا ہوا کس مراحم سے گزرتا ہوا کہاں پہنچ گیا میں نے پڑھا تھا کہ تن تیرا رب سچے کا پا اندر والی نام کر منت خواج فضر تیرے اندر آپ حیات یہ آپ حیات کے لیے پیچھے دھکے چوکا ہے ایک وہ تھا نا کہ انہوں نے پی لیا تھا وہ آپ حیات اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے तो कहते आपके हयात के लिए उनके पीछे नहीं उधर में खाते हो, तेरे अंदर वो चश्मा तो तेरे अपने अंदर है अपने मन में डूब डूबकर पाजा छुड़ा देते वो अब भी हयात तेरे अंदर उसका निशान बंदर अंदर, अंदर देख ये अपने दिल को छोड़कर सारा जहां ढूंढा किए तू कहां बैठा हुआ था हम कहां डूडा किए अंदर देख तुम्हारे अपने अंदर تم اپنے رب کا بہترین تعارف ہو کہ تم اس کی کریشن کا کلائمیکس کی تکنیک کا نقطۂ انتہا ہمیں دیکھ کر رب یاد آ جائے حضور سے پوچھا گیا حضور بہترین جلیس کون ہے جس کے پاس بیٹھا جائے جس کی مجلس اختیار کی جائے آپ نے فرمایا من جگ کر آپ کو تو جسے دیکھو تو رب یاد جس کا دیکھنا تمہیں اداب کی یاد دلا دے مجھے تدربہ ہے جس نے سننے والا بنایا وہ خود کتنا سنتا ہوگا میرا ہر تصویر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے بھی تھوڑی سی بچہ بتا دی ہے جس نے مجھے دیکھنے والا بنایا وہ خود نہ دیکھتا ہوگا رکھا تھا ون کا محتاج نہیں دیکھنے کے لیے میں ارادہ کرتا ہوں وہ ہستی بھی ارادہ کرتی ہے میرا ارادہ اس کی منظوری کا محتاج ہے اس کا ارادہ عمل ہے جب بھی کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن کون کہ ہو جائے میں قانون بناتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میرا بنانے والا بھی کوئی قانون بناتا ہے سارا ہو گیا مجھے جس نے قانون سازی کی صلاحیت دی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی کوئی قانون بنایا ہے یہ تو بات نہیں کہ میری تو عقل کام کرتی ہے میں تو قانون بناؤں مجھے جس نے بنایا ہے اس کے خود اپنے اندر قانون سازی کی کوئی صلاحیت نہ ہو میرا قانون بنانا یہ بتاتا ہے کہ میرا آقا میرا مولا میرا خالق میرا مصور وہ بھی قانون بنانا جب میرا بنایا ہوا قانون ٹوٹتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے مطلب ہے میرے آقا میرے مولا میرے خالق کا جب قانون ٹوٹتا ہے تو اسے بھی غصہ آتا ہے میں اس قانون کے ٹوٹ ٹوٹنے پر ایکشن لیتا ہوں کسی کو فنش کر دیتا ہوں کسی کو ڈسمس کر دیتا ہوں کسی کی تنخواہ ہاتھ لیتا ہوں کسی کو وارننگ لیٹر دیتا ہوں کسی کی ترقی روک دیتا ہوں میرا مالک بھی کا مطلب ہے کہ قانون ٹوٹنے پر کسی نہ کسی شکل میں ایکشن لیتا ہے الگ بات ہے کہ اس کا ایکشن سامنے آئے محمدین وہ جو بگلے کا دن ہے لیکن ہم لیں قانون ٹوٹنے پر ایکشن وہ نہ لیں اس کا مطلب ہے ہم تو مکمل ہیں وہ دور ہے قانون کہتے ہی اسی چیز کو ہیں جس کے ٹوٹنے پر تو پینلٹی ہو کسی بھی قانون کے ساتھ اگر اس کے توڑنے والے کی سزا نہ ہو تو قانون کی کتاب میں اس چیز کا نام قانون نہیں رکھا جا قانون تو نہیں ہے جس کے ٹوٹنے پر پینلٹی ہو پولیٹیکل سائنس کا فارمولہ ہے اللہ قانون بنائے یہ کرو, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اس پر سزا کوئی نہ دے ٹوٹنے پر اس کی کوئی سزا نہ ہو تو بتائیے وہ قانون نہیں ہوتا وہ تو مشورہ ہے اور یہ مشوروں کی کتاب نہیں ہے یہ قانون کی کتاب اللہ جب کہتا ہے کہ یا <تصفح> جو اللہ سینا لا تھا بات تو یہ مشورہ نہیں یہ حکم ہے تو ٹوٹ رہا اور کیونکہ فوری نتیجہ کوئی نہیں نکلتا ہمارے پیٹ میں صبح اٹھتے ہیں تو کوئی سانپ کوئی بچھو نہیں ہوتا اس میں سے چل رہا ہے یہ سانپ بچھو آئیں گے اس میں سارا پھر اگر اللہ کر کے کہ جوری مت کرو زینا مت کرو پھر اس کے لیے اس نے دنیا میں بھی ایک سزا کرو کر دی اگر وہ سزا معطل ہے تو مجرم کون ہے سمجھتا ہے وہ قانون کا سزا ماپ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قانون واپس نہ چاہے آپ چار دفعہ دن میں اس کی تلاوت کریں اب اس کی کوئی گت اگر آپ کما ہیں ایک کی ساتھ نیکیاں لے رہے ہیں پتہ نہیں یہ جو آپ نیکیاں لے رہے ہیں کہ امن کے دن یہ جنی نہیں جائیں گی تو لی جائیں گی جب ان کا ثواب تولا جائے گا اور ان کو کر کے نہ عمل کرنے کا گنا تولا جائے گا تو پتا نہیں کون سی چیز तो نکلے گی میں اس سواب کی دفع نہیں کہتا میں تو کہتا ہوں اللہ تولے گا تو لا کر بس دن ہر جن کے نیکیاں اکٹھی کر لیجیے اس آدمی کو دیکھو تو دن کر کے آ جائے آپ پتہ نہیں جب تولے گا تو ہوگا تو انتے. انتے. اللہ کی کتاب کی سزائیں جب معطل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب معطل ہے ہم سے زیادہ بنیادی قانون کے دو لوگ وفادار ہیں جو ایک سال دو سال آئین معطل ہو جائے تو وہ اس کے خلاف رجسٹریشن نکالتے ہیں کوڑے کھاتے ہیں جیل کاٹتے ہیں جائیدادیں جا دبت کرواتے ہیں کہ تحت آئین بحال کرو جب وہ کا لاب ہوں ہو سامنے تو آتے ہیں نا ماسکے سے ناخ ہے رب کا قانون پتہ نہیں کب سے ناقل ہے کام پہ چھنچک نہیں رینتی تمہارے وہ ذاتی ذات کی تہجت بھی ہے نوافل بھی ہے سارا کچھ ہے وہ اپنی ذات سے زیادہ بنائی ہوئی کتنے بھی تم پاف ہو جاؤ کتنے بھی تم سات ہو جاؤ کتنے بھی تم وہ مستقی بن جاؤ لیکن اس آدمی جتنے ہو جاؤ گے جس کے تقوی کی جس کے پرہیزگاری کی قسم جبرائیل تک ہے اس کا جواب ہو ہوگے کہ آمار اللہ جبریرا انتقالیا کا فلاح نے اللہ الہا اللہ شاہ پر ہے جبرائیل کو کہ فلاح بستی کو اس کے رہنے والوں کے سمیت پلٹ دو انتقل کرے تو پلا وہاں انتاب لیا پلٹ دو آپ کے پاس بلا آپ سے وہاں کوئی ایسا پریگار آتا تھا اور جبرائیل تو اس کے ساتھ ایسا لنک تھا اس لیے جو اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے سمان والوں کے لیے اس طرح چمکتا ہے جس طرح تمہارے لیے ستارے چمکتے ہیں جبرائن واقف تھا اس سے آپ اندازہ کریں کہ اتنی ایمرجنسی ہے کتنا سٹرکٹ آرڈر ہے اور جبرائیل پلک کے کہہ رہا کہ پروتھگار اس بستی میں تو تیرا پلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافر مانی نہیں آپ بتائیے اس سے بڑھ کر اور کون مستقبل ابراہیل اس کے تکوے کی یہ گواہی دیتا ہے کہ پلک چھپک سرفتائی نہیں پلک چھپکنے کے برابر بھی اس نے کبھی تیری معاشیت نہیں کی خود نہیں فرمایا اقلب پہ پہلے اسی کے گھر پلٹنا ہے وعلیہم پھر بستی والوں کا پھر پتہ اتنا وج ہم یا تب میری ماں سیتیں ہوتی رہی خود نہیں کرتا تھا لیکن ہوتی رہی تو غیرت میں چہرے کا رنگ نہیں بت مجھے ایسے بے غیرت میں نہیں چاہیے کیا چارج شیٹ کیا اللہ مجھے اس کو اتنا بچ لابو رم لیا تھا نہ آپ اس کے چہرے کا رم کبھی میری خاطر نہیں کرکنا یہ سوچنا یہ اخبار پڑھنا पढ़ना یہ کیا جا رہا ہے रहा है رہا ہے یہ گایا نہیں جاتا ایسے معمولی کام کرتے درخت تو ہے نا انہوں نے کہا تھا ہر ترقی کو بولا مستر ہے ایک جوش تو اس کے اندر ہے بے تا سہی بے چین صحیح کچھ نہیں ہوتا لیکن کچھ کرنے کی امنگ تو ہے نا احساس ہے زیادہ تو ہے نا سب کا قانون مطلب پڑا ہے ٹھیک ہے جہاں تک میں چل سکتا ہوں کر سکتا ہوں نماز روزہ ہے وہ میں کرتا ہوں لیکن مجھے تو تم جانا ہے میری گاڑی یہاں سے میں نکل گیا ہوں چلا گیا ہوں میری گاڑی کا فیول بھی ٹھیک ہے آئل بھی اس کا ٹھیک ہے نیا ڈالا ہے بریک آئل بھی اس میں صحیح ہے ریڈیٹر میں پانی بھی ہے بیٹری بھی چارجنگ صحیح ہو رہی ہے پلنچ بریک ایکسیلیٹر سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہماں کوئی چیک پوسٹ بنی گیا انہوں نے مجھے سارا دن روک لیا ایک مہینے روک لیا تو یہ فیول یہ سارا کچھ میرے کام آئے نا رستہ کھلے گا تو منظر آئے گی میرا فیول تو منظر تک نہیں لے کے جائے گا آج روزے کی بات تو ٹھیک ہے یہ تو میرا فیور ہے جب رب کی رضا حاصل کرنی یہ مجھے بدر میں لے جائے گا یہ وہاں چھاتی میں نیک پانے کے کام آئے گا لیکن یہ کہ آگے تو کوئی کھڑا ہے اس نے محبت کر دیا ہے, حبو، ہے، اب وہ سب کچھ محتبرا ہے آپ کی جو آئی قوانین ہیں آپ کے جو پرسنل لاز ہیں اسی کے ساتھ میرے دو بھائی قتل ہو گئے ہیں. میرا بہنوئی تھا اس نے گھر آ کے تین طلاقیں لکھ کر دے دی ان پر دو گواہ بھی موجود ہیں لیکن یونین کاؤنسل میں جمع نہیں کروائیں ایوب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے لاکھ بھی دے دے لکھ کے دے دے نوٹری پبلک سے کروا کے دے دے اسٹام پر لکھ کر جب تک یونین کاؤنسل پہ رجسٹر نہیں کروایا گیا طلاق نہیں ہوتی اب اللہ کے قانون کے مطابق طلاق ہوئی ہوئی تھی وب خان کے قانون کے مطابق نہیں ہوئی ہوئی تھی ان دونوں قانونوں کے درمیان دوڑتے ہوئے میرے بھائی قتل ہونا مولی بات نہیں ہے. وہ پکڑ کے چوٹی سے سیٹ کے گھر لے جاتے ہیں ہم رپورٹ نہیں کروا سکتے تھانے میں قانون اس کی دی پولیس ایکشن نہیں لیتی عدالت ایکشن نہیں لیتی شرم کے لیے خراب ہے بتائیے ہم کتنا یہ سورتحال ہے آپ کو تو ابھی پانا نہیں پڑا ان کا وانی. میرے مرشد ہیں جن کا میں بیٹھ ہوا ہوں بڑے اللہ والے ہیں بڑے درویش ہیں میں نے ان کو جب یہ سارے ساری باتیں دکھائی اس طرح سے ہمارے عید قوانین معطل ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب جب تک ان کے سائن یونین کاؤنسل کا سیکٹری سائن نہ کرے اللہ کا قانون جو ہے وہ ایکشن میں نہیں آ سکتا وہ ایکٹو نہیں ہو سکتا یا وہ ویلڈ نہیں ہو سکتا ایک ایکٹری یونین کاؤنسل کا اس کے ہاتھ میں ہے آپ کی تلاش اور آپ کا نکاح وہ سائن کرے تو اللہ کا وہ کل میں بھی آپ کے کام آ وہ ایجاد و قبول بھی اتنی کام آ گیا نہ اتنا کہنا کہ سائن مجھے تو اس کی کوئی خبر ہی نہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں مرشد ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں وہ لطیفے بھی پانچ ساتھ کرواتے ہیں وہ پتہ نہیں روشنیاں بھی اترتی ہیں کیا کیا ہوتا ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں میں نے بیس کی ان کی تو انہیں کا کہنا کہ اُلٹا مجھے خیال ہونا شروع ہو گیا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ایک ایک لطیفہ بتا مجھے انہوں نے سات لطیفے بتا دیے آپ کے سارے لطیفے چل رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو دیکھیں تبھی وہ ہوگی یہ نور ہمیں آس میں نظر آ جائے گا اتنی جلدی بھی کیا دیکھ لیں گے سامنے آ جائے گا سارا کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارا کچھ کرتے مگر ایک لاکھ کا لکھا ہوا پلٹ نہیں سکتا رب کا لکھا ہوا پلٹ رہا ہے وہ رب کا فقبر اس رب کا فقبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پتھر کھائے ہیں کیا کیا برداشت کی ہے آپ کے ساتھ نے کیا کیا تو کم از کم آپ کو یہ احساس تو ہونا کہ کوئی کمی ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے صحیح اس کی کرنی ہے ضروری نہیں کہ بل فیل جو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے حضرت نولہ اسلام ساڑھے نو سو سال تک نتیجہ سامنے نہیں آیا تو قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا کہ نو فیل ہو گئے اس لیے کہ ہمارے دلے صحیح ہے ہتا یا تمہاری کوششیں ڈیفرنٹ ہیں کوئی داغوت کے لیے کر رہا ہے کوئی اللہ کے لیے کر رہا ہے امنتا ہے یا سو کا اور تمہاری سائی ہی قیامت کے دن دکھلائی جا رہی کہ تم نے اتنی کوشش کی اس کے نتیجے میں کچھ ہو جائے تو وہ تھا ورنہ یہ کہ ہم اس کے مقلق نہیں ہمارا کام ہے جد و جو کریں تو وہ اچھا سے زیام آتی رہے کہ ہمارے رب کا قانون معطل ہے اسے لاگو ہونا چاہیے حلال امر فردول امر یہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں دو ہاتھوں سے پکڑتے ہیں دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ میرے رب کی کریشن ہے اس پر ہم اس کا حکم چلنا چاہیے سیدھی سی بات ہے رب کی دھرتی رب کا نا نام بھائی جو اسکائی لیب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں اسکائی لیب فلاں ہمارا سیاچا جو ہے مصنوعی وہ ہمارے کنٹرول سے نکل گیا اب ہماری نہیں مانتا اعلان ہو جاتا اخباروں میں آ جاتا ہے اب پاکستان والے ڈرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے اوپر نہ آ کے دیتے وہ باہر چڑھا رہا لوگوں کو کتنا آسٹریلیا کا اس کا علاج وہ رشیا کا اس ہے وہ امریکہ کا اس ہے کوئی نہ کوئی دو چار سال کے بعد ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے بیٹھ جواب دے جاتے آپ افغان والے ڈرتے ہیں ہمارے اوپر آئے گا روز اخبار والے تھلی دیتے نہیں پاکستان کے اوپر نہیں گرے گا گرے گا کچھ مندر کہتے ہیں وہ آدمی جو ڈب کی بات نہیں مانتا رب کے قانون کے کنٹرول سے بائر ہو گئے وہ رابطہ منتظہ شدہ سکائی لید ہے کہاں گرے گا وہ بہت بڑا خطرہ ہے وہ آج کے لیے یہ بات نوٹ کر اس کا کوئی تو باہر نہیں آپ اس لیے کہ اب اس کا گیا ہے اس کو جو کنٹرول کرنے والی اتارٹی تھی جو کہتی تھی کل المومنین دو مینی رہے وہ تم اب سارے اب اس کے کنٹرول میں نہیں آ کے بعد جو غیر دیکھے گا ایسا آدمی خطرہ ہے یعنی مولانا مدودی مزوم کے آدمی نے خط لکھا میں بارہ اس کا ذکر کر چکا تو اس نے یہی بات لکھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کیا ہوا آپ اس کے بارے میں اتنا کیوں ایکشن لیتے ہیں تو پورا اتنا کیوں سمجھتے ہیں اگر وہ ہمارے معاشرے والا کام کر لیتا ہے ہماری سوسائٹی میں رہتا ہے ہم شراب پیتے ہیں وہ بھی شراب پی لیتا ہے تو آپ اسے رات کیوں کرتے مولانا نے لکھا دیکھیے ایسا آدمی جو آپ کی سوسائٹی میں رہ کر شراب پیتا ہے آپ اگر شراب پی لیں آپ کے معاشرے والے شراب پیتے ہیں تو شراب پینے کے باوجود وہ ایماندار یعنی دیاانکدار ہو سکتے آنےسٹ ہو سکتے وہ اگر کوئی وعدہ کرے تو پورا کرنے کا امکان ہے ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ شراب پینا ان کے نزدیک گناہ ہے ہی نہیں شراب پینا آپ کی سوسائٹی میں گناہ ہے ہی نہیں لہذا شراب پینے والا اپنے ضمیر کو رونگتا نہیں اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے یہ مسلمان جس نے آپ کے شراب کو معاشرے میں جا کر شراب پی ہے یہ اتنے گیریت توڑ کر گیا اتنی ندیں توڑ کر گیا اور ضمیر کو اتنی گہرائی میں اس نے جا کر دسنا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے لیے نہیں آپ غیر مسلموں کے لیے کترا ہے اس لیے کہ آپ کوئی چیز اسے کنٹرول کرنے والی ری نہیں کی میں نے کہا اس کا ہی لید ہے آؤٹ آف کنٹرول آپ کو آپ کی بیٹی پر بھی نظر رکھے تو اس سے کوئی باعث نہیں بیوی لے کر بھاگ جائے تو کل مسلمانوں کو گلا نہ کرنا اس لیے کہ آپ بھی اس کو جتنے کنٹرول کرنے والے نہیں تھے وہ سارے طور پہ اس نے اچرا کر جام ہاتھ میں پکڑا تھا آپ کے نزدیک چونکہ وہ زمیر کا کوئی گناہ نہیں ہے تو کی کانش نہیں ہے آپ اسے کر سکتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مسلمان کیوں بکھرے ہوئے وہ بائنڈنگ فورس ختم ہو گئی وہ نہیں اس کا احساس ہیں آپ سڑک کو پہلی کرتے رہے کہ اس وقت بڑا کون کسی بھی دفتر کا معمولی کلر جو دس ہر سو چالیس کا وہ حکم نامہ جاری کر دیتا ہے اس وقت تو بڑا ہوا اور سب سے موبائل صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر فیلڈ میں تو وہ بڑا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انک پورنہ کل مصنوعہ کی اہلیہ کیوں جانے دی تھی صحابہ نے کہ اللہ کی بات بلند ہو اور وہ اس وقت ایک کر زمین پر بھی نہیں یہ بات نوٹ کرنے آپ اپنی سات کو ہدف بنائیں اپنا تذکیہ کریں اپنے جہاں تک عمل کر سکتے ہیں وہ عمل کریں لیکن یہ منزل سامنے رکھیں کہ مجھے اپنے رب کا اقتدار اس زمین پر بحال کرنا ہے یہ دھرتی میرے رب کی ہے باقی جو بھی بنا بیٹھا وہ وا اس کے قانون کے اندر آ کر وہ خلافت انسانوں میں کرنی ہے انسان ہوں گے وہ بھی جو حکومت کریں گے ہم ہی ویسے ہوں گے لیکن اللہ کے قانون کے دائرے کے اندر واخر و داواہ نہیں ہم دلتار.